وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے معبود برحق اے تمام جہان کے مالک آپ جسے چاہیں بادشاہی دیں اور جس سے آپ چاہیں سلطنت چھین لیں اور آپ جسے چاہیں عزت دیں اور آپ جسے چاہیں ذلت دیں آپ ہی کے ہاتھوں میں سب بھلائیاں ہیں بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں آپ ہی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں لے جاتے ہیں آپ ہی بے جان سے جاندار پیدا کریں اور آپ ہی جاندار سے بے جان پیدا کریں آپ ہی ہے کہ جسے چاہے بے شمار روزی دیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے عزت, erm عزت و ذلت اور نظام میں کائنات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تعظیم کے طور پر اور اللہ کا شکریہ بجا لانے کے لیے اور اللہ کو اپنے تمام کام سونپ دینے کے لیے اور اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ کا اظہار کرتے ہوئے ان الفاظ میں اللہ کی بڑائی بیان کیجیے جو اس آیت میں بیان ہوئی یعنی اے اللہ ملک الملک آپ ہیں تمام ملک آپ ہی کی ملکیت میں ہیں جسے آپ چاہیں دیں اور جس سے چاہیں دیا ہوا بھی لے لیں آپ ہی دینے والے ہیں آپ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے اور جو نہ چاہیں ہو ہی نہیں سکتا اساحت میں اس بات کی بھی تمبی اور اس نعمت کے شکر کا بھی حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو مرمت فرمائی گئی کہ نمبوت بنی اسرائیل سے ہٹا کر نبی عربی قریشی امی مکی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی اور آپ کو عال الاطلاق اطلاق نبیوں کے ختم کرنے والے یعنی سب سے آخر میں آنے والے اور تمام ان سو جن کی طرف رسول بن کر آنے والے بنا کر بھیجا تمام اگلوں کی خوبیاں آپ میں جمع کر دیں اور وہ فضیلتیں آپ کو دی گئیں جن سے اور تمام انبیاء بھی محروم رہے خواہ وہ اللہ کے علم کی بابت ہوں یا اللہ کے رب کی شریعت کے معاملے میں ہوں یا ہو چکی اور آنے والی خبروں کے متعلق ہوں آپ پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کل حقائق کھول دیے آپ کی امت کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا آپ کے دین اور آپ کی شریعت کو تمام دینوں اور کل مذہبوں پر غالب کر دیا اللہ تعالیٰ کا درود و سلام آپ پر نازل ہو اب سے لے کر قیامت تک جب تک دن کی گردش باقی رہے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں دوام کے ساتھ نازل فرماتے رہیں آمین پس فرمایا کہ کہو اے اللہ آپ ہی اپنی خلق میں ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں جو چاہے کر گزرتے ہیں جو لوگ کہتے تھے کہ ان دو بستیوں میں سے کسی بہت بڑے شخص پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کیوں نازل نہ کیا اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یکسیم رحمت ربک کہ اے نبی آپ کے رب کی رحمت کے باٹنے والے کیا یہ کافر اور مشرک لوگ ہیں جب ان کی روزیوں تک کے مالک ہم ہیں جسے ہم چاہیں کم دیں جسے چاہیں زیادہ دیں تو پھر ہم پر حکومت کرنے والے یہ کون کہ فلاح کو نبی کیوں نہ بنایا نبوت بھی ہماری ملکیت کی چیز ہے ہم ہی جانتے ہیں کہ اس کے دیے جانے کے قابل کون ہیں اور کون نہیں جیسے اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حائف یا جعل رسالت یعنی جہاں کہیں اللہ تعالیٰ اپنی رسالت نازل فرماتے ہیں اسے وہی سب سے بہتر جانتے ہیں اور جگہ اللہ نے فرمایا ام ور کئی فقول مالا بات کیا نبی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کس طرح ان میں آپس میں ایک دوسرے پر برتری دے رکھی ہے پھر فرماتے ہیں کہ آپ ہی رات کی زیادتی کو دن کے نقصان میں بڑھا کر دن رات کو برابر کر دیتے ہیں پھر ادھر کا حصہ ادھر دے کر دونوں کو چھوٹا بڑا کر دیتے ہیں پھر برابر کر دیتے ہیں زمین و آسمان پر صورت چاند پر پورا پورا قبضہ اور تمام تر تصرف اے اللہ آپ ہی کا ہے اسی طرح جاڑے کو گرمی سے اور گرمی کو جاڑے سے بدلنا بھی آپ ہی کی قدرت میں ہے بہار خزاں پر قادر آپ ہی ہیں آپ ہی ہیں کہ زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو نکالے کھیتی دانے سے اور دانے سے کھیتیوں کو لہلہاتے ہیں کھجور گھٹلی سے اور گھٹلی کھجور سے آپ ہی پیدا کرتے ہیں مؤمن کو کافر کے ہاں اور کافر کو مؤمن کے ہاں آپ ہی پیدا کرتے ہیں مرغی انڈے سے اور انڈا مرغی سے اور اسی طرح کی تمام تر چیزیں آپ ہی کے قبضے میں ہیں آپ جسے چاہیں اتنا مال دے دیں جو نہ گنا جائے نہ احاطہ کیا جائے اور جسے چاہے بھوک کے برابر روٹی بھی نہ دیں ہم جانتے ہیں کہ یہ کام حکمت سے پر ہیں اور آپ کے ارادے اور آپ کی چاہت سے ہوتے ہیں